ایک عورت آئی ہو تھوڑ, کچھ وہ گھبرا گیا سویہ کو دیکھ کر کے مدینے میں تو اپنے بارے میں بتایا کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو قدیم کھاتی تھی تو اگر سیلف ریسپیکٹ نفسیات میں ہوتے نہیں بول سکتے تھے آپ یہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم اور, اور عزت نفس یہ سب تباہکن جذبات ہے تباہکن نظریات ہے. اپنی بےچارگی کی یاد کیجیے اپنے اس کو کی یاد کیجیے اپنے نہ ہونے کو کی یاد کیجیے تب ہونے پر آپ کو شکر ابلے گا اس طریقے میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے پاس ایک وقت تھا کہ میرے پاس ایسا مغ بھی نہیں تھا کیونکہ ایسا مغ بنا نہیں تھا میں ہوتا کہاں سے یعنی یہ تو آج ہر جھونپی مل جائے گا ایسا مگ اس کو یہ سوچتا ہوں کہ ایسا مغ ہی نہیں تھا میرے پاس تو تو نے مجھے سب کچھ دے دیا تو لوگ بہت ہی زیادہ نادانی میں ہیں وہ لوگ جو سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کے نام پر عزت نفس کے نام پر اپنے کو بد بے داو سے معروف کی ہمیں. وہ تو پوائنٹ اف ریفرنس ہے آپ کے لیے یعنی اگر میں سیلف ریسپیکٹ یو ایس ایسے شرماؤں یہ کہنے کو کہ ایک وقت تھا کہ میں بہریا سے لکھنؤ تک جانے کے لیے میرے ٹکٹ نہیں ہوتا تھا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ٹکٹ لوں تو کسی نے ٹکٹ لے کر مجھے کر دیا فرض کیجیے کہ سیلف ریسپیکٹ کا جذبہ مجھے روکے ایسا کرنے سے. تو کیا ہوگا ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ریفرنس میرے پاس جو ہے دعا کا اس سے معروم ہو جاؤں گا عورت سے میں کیسی عورت کے بٹر ہوں جو قدید کھاتی تھی تاق قدید تو کبھی بھی ایسا مت کیجئے آپ حضرات کہ سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس اس کو یعنی میں نے ایک کچھ چیزیں دین میں غیر محرم حرام ہے غیر محرم حرام ہے تو شراب حرام ہے خنجیر حرام ہے لوگ سمجھتے کہ سیلف ریسپیکٹ تو کوئی حرام تو ہے نہیں نہیں وہ غیر محرم حرام ہے دیکھیے غیر محرم حرام میں کس کو کہتا ہوں جو بظاہر محرمات کے فیس بنا ہو بظاہر حرام چیزوں کے فیس بنا ہو لیکن ان ٹرمس آف ریزلٹ وہ تباہکن ہو بظاہر وہ چیز حرام چیزوں کی فرست میں نہ ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کو پہنچائے ایک ایسی حالت کی طرف جو توقن ہے اسی میں سے ایک ہی ہے تو بہت سے ہوتے ہیں غیر محرم حرام اچھا چونکہ ایسی چیزیں کی لسٹ نہیں ہوتی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو آپ کو وہاں پر سوچ کا دریافت کرنا پڑتا ہے حرام ہونا شراب کا حرام ہونا خزیر کا تو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلے ہوگا نہ تو آسانی کتاب مل جائے گا آپ کو لیکن غیر محرم حرام جو جم کراؤ میں وہ بطور حرام کے لکھے ہوئے نہیں ہوتی لطے کا آپ خبر ہوتے ہیں تو دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں فقی اسلام شکی اسلام تو پھر کتابوں جو لکھا ہوا ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اعلیٰ معرفت والا اسلام اعلیٰ معرفت والا اسلام تو آپ کو خود جھوٹ جھوٹ کو دریافت کر دریافت کرنا پڑے گا کتابوں کے باہر ایسی چیزیں جو لکھی ہوئی نہیں ہے مگر حقیقن ہے وہ جس وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دور تعبین میں ایک صابی نے کہا تھا بات کے لوگوں سے جب احمد میں زور شروع ہو چکا تھا آپ نے کہا تھا کہ تم جن جی چیزوں کو بہت معبولی سمجھتے ہو کنہ نو دوم میر بو بقات پیاد رسولہ سر آشرم کہ رسولہ سر میں ہم کلر سمجھتے کلر جن جی چیزوں کو تم معبولی سمجھتے ہو اس کو اپنے سولا سلسلہ دانے میں کرا سمجھتے تھے قاتل سمجھتے تھے ہلاکت ہلاکت خیز سمجھتے تھے وہی چیزیں تھیں جن کی فریج کتابوں میں لکھی ہوئے نہیں تو وہ لوگ سمجھتے تھے کتابوں میں تو خراب ہے نہیں اس میں کیا حرض ہے بسنت فرض کے تالیاں بجا رہا آج کل جب سب تالیاں بجتے ہیں تو کہیں حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ تعلیمات میں جاؤ تو آدمی کہے گا یہ تو جائز ہے اس میں, میں حرج کیا ہے یا مجلے سے بیٹھے ہوئے اب ہنس رہے ہیں اب؟ آپ اب کہیں گے کہ ہنسنا کوئی حرام تو نہیں اس میں حرج کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں اعلیٰ معرفت اعلی درجہ تزکیہ اعلی درجہ جنت میں اللہ درجہ قربت خداول کا آدر جا تعلق بلّہ کا تو آپ کو خود سے دریافت کرنا پڑے گا کہ وہ اور چیزیں کیا بقیہ چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ قابل ترق ہے تب آپ کو سیلف ڈسکورڈ معرفت ملے گی سیلف ڈسکورڈ تقبہ ملے گا سلف ڈسکورڈ ربانیت ملے گی یا پھر ایک ہے ایمان جو فقہ میں لکھا ہوا ہے فقی ایمان ایک ہے سیلف ڈسکورڈ ایمان سیلف ڈسکورڈ ایمان تو ایمان کے کچھ آئٹم کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے پڑھ کے جان لیا اس پر عمل کرنے لگے تو فقی ایمان مل گیا آپ کو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اعلی درجے کا ایمان تو وہ تو آپ کو کریٹو بننا پڑے گا کریٹو ڈسکوری کے سطح پر آپ کو جاننا پڑے گا چیزوں کو تو سلف ڈسکورڈ مارفت سلف ڈسکورڈ ایمان سلف ڈسکورڈ تقوی لوگ فقط کتابوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں فخر کتابوں میں کیا لکھا ہے بس وہ اور جہاں نہ لکھا ہو اس کو کوئی جزیا تلاش کرتے ہیں جب تک کوئی جزیا نہیں مل جائے تب تک فتوا نہیں دیتے ماضی کے کسی فقی کا کوئی جزیا تب فتوا دیتے ہیں وہ ایسے لوگ جو ہے وہ فقی ایمان کے سطح پر رہیں گے اور فقی ایمان جو ہے بہت کمتر درجے کے ایمان ہے حجو اعلی ایمان جو ہے جو اعلیٰ جو ہے وہ سیلف ڈسکوری کی سطح ملتی ہے اس کو صرف کریٹو مائنڈ ہی دریافت کر سکتا ہے کریٹو مائنڈ ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جنتا دو ہیں مندو نحمد جنطان اور قرآن میں درجہ بھی ایک مقتصد ایک اسادابق دو درجہ مشکور ہے تو میرا ماننا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آدمی معلوم قوانین کی اطاعت کرتا ہے جو بھی معلوم کتابوں سے جو معلوم ہوتے ہیں قوانین بشرت اخلاص تو اس کے لیے ان نجات ہے لیکن وہ درجۂ مختصد میں ہوگا وہ یعنی نجات تو ہے اس کے لیے کیونکہ سب سے بڑی چیز تو اخلاص ہے آپ جانتے ہیں تو معلوم قواعد معلوم اقام کے درجے میں اگر ایک شخص مخرصرہ طور پر بر کرتا ہے تو نجات اس کے لیے انشاءاللہ ہے اس کے وہ جنرل میں داخل بھی ہوگا لیکن جو اعلیٰ جنت ہے اعلیٰ جو سابقوں کے لیے مقدر ہے اس کے لیے تو آپ کو کریٹو بننا پڑے گا سیلف ڈسکوری کے سطح پر آپ کو دریافت کرنے پڑے گا سب ہر چیز کو مختلف حدیثوں مختلف آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے درجات ہیں درجات ہیں تو میں اس کو مانتا ہوں درجات ہیں اور اصل چیز تو آپ جانتے ہیں کہ اخلاص ہے اخلاص ہے اخلاص کا, یعنی اخلاص کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ روایت آپ کو یاد ہوئی کہ ایک بدو کا اونٹ گم ہو گیا اور قدیم زمانے میں اونٹ جو تھی سارا سرمایہ اس کا ہوتا تھا ہوئی سب کچھ اس کا اونٹ ہوتا تھا اب اس کا اونٹ گم ہو گیا تو آپ سوچیں کہ کتنا پریشان ہوگا وہ دوڑ رہا ادھر دوڑ رہا ادھر دوڑ رہا ادھر دوڑا ادھر دوڑا سہرا میں تو اچانک کو دیکھتا میرا مٹھ فلا کھڑا ہے تو اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش اس کی دن سے گلتا ہے اللہ انت آپ دے رب کا کا الٹا کہہ دیا اس نے کہا تو یہ چاہیے تھا خدا تو رب ہے میں ترا بندہ ہوں کہہ دیا الٹا اس کا تو اس کی بخشش ہو گئی کیونکہ بد بار اخلاص بت بار نیت بار داخلی کیفیت وہ اللہ کا اعتراف کر رہا تھا یعنی اب بھی عظمت نہیں بار کر رہا تھا وہ اللہ کا عظمت بند کر رہا تھا تو اللہ نے اس کے اخلاص کو دیکھا اس کا الفاظ کو نہیں دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل اہمیت دین میں اخلاص کی ہے لیکن درجات ہیں ایک حدیث میں تو جنت کے سو درجے بتائے گئے ہیں کنار میں دو درجے ہیں تو سو اور دو کا میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ براڈ ڈویژن میں تو دو جنتیں لیکن ان کے سب ڈویژن ہیں تحتی درجات سب ڈویژن وسیطر تقسیم میں دو درجے دو د... کسی کی جنتیں لیکن اس میں پھر سب ڈویژن ہے یعنی تحتی درجہ بندی تو حدیث میں آتا ہے کہ تم جب مانگو تو جینت الفردوس مانگو اس کا مطلب کہ جینت الفردوس کا الفاظ بولو یہ جو حدیث ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو جینت الفردوس مانگو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ فردوس کا بولو دوسرا لفظ بولو کہ لفظ بولنے سے جنت مل جائے گی کسی کو ظاہر کہ یہ جنت کی تصغیر ہو ہوگی آپ سمجھیں کہ یہ لفظ بول دیا تو یہ مل جائے گا وہ لفظ ملے تو وہ مل جائے گا یعنی اگر میں جنت کا لفظ بول دیا تو محبوبی ملے گی اگر فردوس کا بول دیا تو بڑی مل جائے گی تو الفاظ کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت الفردوس کے تیار کرو اپنا ایمان کو ترقی دو تذکی کے اعلی مرتب پہنچنے کوش کوشش کرو اپنے اندر اعلی کیفیات کو زندہ کرو اپنے شور کو بیدار کرو اس رخ پر تمہاری تیاریاں ہوں فردوس کے رخ پر تمہاری تیاریاں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی دیکھے کناط اختار نہیں کرتا دنیا میں کیا ہے آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو شوق ہے بائسکل کا جب بائسکل مل گئی تو آپ کو شوق ہے کہ کار مل جائے کار مل جائے تو بڑی کار چاہیے بڑی کار چاہیے تو ہوائی جہاز یعنی ایک کے بعد ایک دنیا کے معاملے میں آپ کنا تو طریقہ اختیار نہیں کر ہمیشہ تکاثر ہوتا ہے مور اینڈ بور مور بور تو وہی دین بننا چاہیے جو جذبہ تقاصر آپ کے اندر دنیا کے معاملے میں ہے وہ جذبہ تقاصر آپ کے اندر آخرت معاملے ہونا چاہیے زیادہ آگے بڑھیں ایمان کے معاملے میں زیادہ سے آگے بڑھیں تزکیا کے معاملے میں زیادہ سے آگے بڑھیں آپ ربانیت کے معاملے میں یہ مطلب ہے اس کا وہ مجھے اگر الفاظ بولنے سے سب کچھ مل جائے کرے تو بہت آسان ہے پھر تو پھر تو بہت آسان ہے ایک قصہ ہمارے گاؤں میں سنا تھا ہم نے کہ کچھ بچے بیٹھے کچھ کھٹ پٹ کر رہے تھے تو پوچھا کیا کر رہے ہو تو کھچڑی پکا رہے ہیں وہ ایسی تو کہا اگر فرضی کھچڑی پکانی ہے تو فرضی پڑا پکاؤ تو کہا لفظوں سے بچے سمجھتے تو لفظ ہو جائے گا تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لفظ نہیں بولو وہ لفظ بولو اس کا مطلب یہ کہ اسی کا شوق ہو اسی کے لیے تمہاری دوڑ ہو اسی کے لئے تمہارا قربانیاں ہو اسی کے رخ پر تمہاری سرگرمیاں ہوں یہ مطلب اس کا مطلب دنیا کے معاملے وشیا تم کناٹ پر نہیں ٹھہرتے بلکہ زیادہ زیادہ خواہش ہوتی جی تمہارے اندر ایسے آخرت معاملے میں بھی تمہارا تمہارے اندر زیادہ زیادہ خواہش ہونی چاہیے یہ مطلب اس حدیث کا توائل بھائی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم, ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اعلی ایمان اور اعلی اسلام کو توفیق دے اب پورے قو لہٰذا واسطر لے وہ کمجھ میں ہی